بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 1441 ہجری جمادی الاول کی 24ویں تاریخ ہے شیخ ابو مصعب سوری فك الله اسرہ کی کتاب دعوت المقام تلاسلامی تلعالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے گزشتہ اسباغ میں جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے عباسی خلافت کا تذکرہ شروع ہے عباسیوں کی خلافت میں جیسے کہ ذکر کیا گیا فتوحات کا سلسلہ رک گیا تھا لیکن وہ خلافہ بھی جہاد سے محبت رکھا کرتے تھے اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایمانی غیرت اور حمیت سے بھرپور تھے استاذ محترم فرماتے ہیں کہ اگرچہ فتوحات ان کے زمانے میں رک گئی تھی لیکن پھر بھی بڑے بڑے تین عسکری حملے ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ہی ضروری ہے اور یہ تینوں کے تینوں رومیوں کے خلاف تھے ان تین کاروائیوں میں سے پہلی کاروائی خلیفہ مہدی کے زمانے میں ہوئی ہے سن 165 ہجری میں انہوں نے اپنے بیٹے ہارون الرشید کی سرکردگی میں یہ لشکر بھیجا تھا یہ لشکر قسطینیا تک پہنچا تھا جسے آج کل استنبول کہا جاتا ہے انہوں نے وہاں جا کر قسطینیا کا محاصرہ کیا محاصرے کی شدت سے مجبور ہو کر رومیوں کی ملکہ ایرین نے ہارون الرشید کے ساتھ صلح کیا اور جزیہ دینے کی ضمانت کے ساتھ وہ واپس لوٹائے سن ایک سو پینسٹھ ہجری میں ہارون الرشید استنبول جو کہ آج کل ترکی کا دارالحکومت ہے یہاں تک گئے تھے اور رومی کافروں کے علاقے کو انہوں نے محاصرہ کیا تھا اس محاصرے کے اور دباؤ کے نتیجے میں انہوں نے جزیہ دینے کی شرط پر صلح کی دوسرا حملہ جو کہ عباسی خلافت میں بہت ہی مشہور حملہ ہے وہ دوبارہ ہارون رشید ہی کے زمانے میں تھا جبکہ وہ خود خلیفہ تھے خود برف سے نفیس انہوں نے ایک سو ستاسی ہجری میں یعنی تقریباً بائیس سال کے بعد جب کہ وہاں کے حاکم نے جس کا نام نقفور آتا ہے تاریخ میں اپنی ملکہ کی وفات کے بعد اس نے ہارون رشید کے ساتھ جو رومیوں نے صلح کی تھی اسے توڑنے کی اور صلح کو ختم کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے ایک تیز ترار قسم کا خط ہارون الرشید کو بھیجا سخت الفاظوں سے بھرا ہوا ایک خط ہارون الرشید کی طرف بھیجا ہارون الرشید نے اسی خط کو پلٹ کر اس کے پیچھے لکھا من ہارون اور رشید نقفور کل برم اطانی کتاب کا ماترا ہارون الرشید کی طرف سے روم کے کتے نقفور کی طرف اے زانیہ کے بیٹے تمہارا خط مجھے پہنچا ہے اور جواب تو تم دیکھو گے سنو گے نہیں ثم میں وانتصر ہوں پھر انہوں نے لشکر لے کر رومیوں کی طرف حرکت کی اور رومیوں پر چڑھائی کی جس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ نے ہارون رشید کو فتح عطا فرمائی اس فتح کے نتیجے میں دوبارہ اس متکبر اور مغرور حکمران نخفور نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کی اور جیسے پہلے ان کی ملکہ ایرین مسلمانوں کو جزیہ دیا کرتی تھی اس طرح یہ مغرور بھی جزیہ دینے پر مجبور ہوا تیسرا حملہ جو کہ عباسی خلافت کے ماتھے پر جھومر کی طرح چمکتا دمکتا رہے گا وہ معتصم باللہ کی قیادت میں تھا دو سو تیئیس میں معتصم باللہ خلیفہ نے خود بنفس سے نفیس اس کاروائی کی قیادت کی رومیوں کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی مسلمانوں کی خلافت کی جو حدود اور سرحدیں تھیں وہاں پر رومیوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کی مال و دولت کو لوٹنا شروع کیا عورتوں کو قیدی بنایا اور شہر کو تباہ و برباد کیا بابک خرمی ایرانی جو کہ مجوسی تھا اس کے مطالبے پر رومیوں نے یہ حملہ کیا تھا بابک خرمی جس کے تعاقب میں خلیفہ کا لشکر لگا ہوا تھا اور یہ خلافت کو مطلوب تھا خلافت نے جب اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کر دیا تو اس اس نے رومیوں رومیوں سے امداد لی۔ رومیوں کے اس وقت کے بادشاہ تیوفیل نے اسلامی سرحدوں پر حملہ کرنا شروع کیا اسلامی سرحدوں پر حملے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بابق خرمی کے پیچھے جو مسلمانوں کے لشکر لگے ہوئے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں اور مسلمان بابق خرمی اور رومیوں کے بادشاہ کے مطالبات مان لیں لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مسلمانوں نے بابق خرمی کو گرفتار کر لیا میرے بھائیوں میری بہنوں موتسم باللہ نے یہ جو چڑھائی کی تھی رومیوں کے اوپر اس کے سلسلے میں تاریخ میں ایک بہت ہی عجیب اور غریب واقعہ لکھا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان عورت جو کہ اموریہ نامی شہر میں رومیوں کی قید میں تھی اس قیدی عورت نے موتسم اللہ کا نام لے کر واہ موتسم و وَا موتسما فریاد کی اے معتسم میری مدد کرو اے موتسم میری مدد کرو جو پہرے دار وغیرہ وہاں کھڑے تھے ان میں سے کسی نے کہا ہاں ہاں متسم تمہاری مدد کے لیے آئے گا کالے اور سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار ہو کر یعنی اس رومی نے اس عورت کی فریاد کے جواب میں تانے دیے اور مسلمانوں کا مذاق اڑایا یہ خبر متسم بلّہ خلیفہ تک جا پہنچی تو انہوں نے اسی ہزار سفید اور کالے رنگ کے گوڑوں کا ایک لشکر تیار کیا سبحان اللہ اسی ہزار گوڑوں پر مشتمل یہ لشکر تھا جس میں کالے اور سفید رنگ کے گوڑے تھے اس رنگ کو ابلق کہا جاتا ہے یعنی کالا اور سفید رنگ ایک ساتھ ہوتا ہے یعنی گوڑے کا رنگ کالا اور پاؤں پر سفید نشانات ہوتے ہیں خلیفہ معتصم اللہ نے اس مشہور حملے کی قیادت خود کی شاعر ابو تمام نے ان کے اس ایمانی غیرت سے بھرپور حملے کے سلسلے میں مشہور مدحیہ قصیدے بھی لکھے ہیں نجومیوں نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ ستارے اشارہ کرتے ہیں کہ آپ اس حملے میں ناکام ہوں گے تو معتصم اللہ نے ان کی بات بالکل نہیں سنی اور اس جنگ کے لیے جہاد کے لیے وہ نکل کھڑے ہوئے وہ کانفی جیشی جمن صحیح محمد رحم اللہ اور ان کے اس لشکر میں جو کہ ایک مسلمان عورت کی فریاد کے نتیجے میں تیار ہوا تھا ہزاروں علماء اس میں شامل تھے جن میں محمد بن واسع رحمہ اللہ کا نام مشہور ہے اموریہ جو کہ آج کل ترکی کا ایک شہر ہے یہاں پر رومی بادشاہ کے لشکر کے ساتھ معتصم ملا کا مقابلہ ہوا انتحت الروم اسر الامبراطور، رومیوں کو زبردست شکست ہوئی اور رومیوں کا جو بادشاہ تھا وہ اس میں گرفتار ہوا یعنی رومیوں کا جو ٹرمپ تھا وہ اس میں گرفتار ہوا اور اموریہ نامی شہر کو جس میں مسلمان قید تھے اور ایک مسلمان عورت نے فریاد اٹھائی تھی اس پورے شہر کو تباہ و برباد کر کے اسے آگ دکھا دی گئی اس سلسلے میں ابو تمام نے جو قصیدہ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے تلوار کتابوں سے زیادہ سچی خبریں سناتی ہے تلوار کی تیز دھار میں ایک سرحد ہے جو مذاق اور سنجیدگی کے درمیان فرق کرتی ہے عباسیوں کی خلافت میں اگر ہم مشہور فتوحات کا ذکر کرنا چاہیں تو وہ سسلی نامی جزیرے کی فتح ہے اس جزیرے پر اغلبی عمرہ کی حکومت تھی وہ مسلمان تھے اور عباسی خلافت کے تابع تھے سن دو سو بارہ ہجری میں زیادہ الاول بن ابراہیم بن اغلب انہوں نے ایک بحری لشکر تیار کیا اس لشکر کو اس زمانے کے قاضی عالم مجاہد اسد بن فرات رحمہ اللہ کی قیادت میں سسلی نامی جزیرے کی طرف بھیجا جہاں اسد بن فرات رحمہ اللہ تعالی نے سسلی کے کافروں کے ساتھ مقابلہ کر کے جہاد کر کے اس جزیرے کو فتح فرمایا اسد بن فرات رحمہ اللہ مالکی مذہب کے مشہور علماء اور قاضیوں میں سے ہیں اسد بن فرات رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے قاضی تھے اور مالکی مذہب کے بہت عظیم مفتی تھے اللہ جل جلال اس زمانے میں بھی ہمیں اس طرح کے علماء جو کہ مجاہدین بھی ہوں جو کہ مقاتلین بھی ہوں جو کہ فاتحین بھی ہوں اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے اسی طرح عباسیوں کے خلافت میں مالٹا نامی جزیرہ فتح کیا گیا تھا محمد بن اغلب کے زمانے میں دو سو اکسٹھ ہجری میں یہ جزیرہ فتح ہوا تھا یہ وہی مالٹا نامی جزیرہ ہے جہاں ہمارے اکابرین حضرت شیخ الحین محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ اور حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ قید رہے ہیں نیز مسلمانوں نے مسینہ نامی سمندری راستہ تھا عبور کیا اور اسے عبور کر کے کلیبریا نامی علاقے کو فتح کیا جو کہ آج کل کے اٹلی کے انتہائی جنوب میں واقع ہے میرے بھائیو عباسیوں کے دور حکومت میں یقیناً اور بھی بہت ساری فتحات ہوئی ہوں گی جن کی ہمیں خبر نہیں ہے ایک اہم فتح جو کہ خود ہمارے برما سے متعلق ہے اس کا تذکرہ کرنا میں یہاں لازمی سمجھتا ہوں اس لیے کہ ہمارے برما میں جو اراکان میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کے سلسلے میں تاریخ میں یہ بات مشہور ہے کہ عباسی خلافت کا جو لشکر تھا جو ہندوستان کی طرف وارد ہوا تھا عباسی خلافت میں جو مجاہدین کا لشکر ہندوستان کی طرف آیا تھا اس لشکر کے مجاہدین کی نسل ہے جو کہ آج کل اراکان میں آباد ہے اور اس مسلمان نسل کو ختم کرنے کے لیے برما کے بڈ ہسٹ مسلسل کوششوں میں مصروف ہیں اور برما سے توحید کی آواز کو ختم کرنے کے لیے اور آزان کی آواز کو بالکل ختم کرنے اور مٹانے کے لیے یہ مصروف عمل ہیں اراکان کے مسلمان در اصل عباسی خلافت میں آئے ہوئے مجاہدین کی اولاد ہیں اور ان مجاہدین کی دعوت کے نتیجے میں مسلمان ہونے والوں کی اولاد ہیں لیکن اس بات کا خیال رہے کہ ارکان میں اور ہمارے ان علاقوں میں عباسی خلافت کے اس مجاہدین کے لشکر کو جنگ کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی اس لیے کہ مسلمانوں کے بلند کردار اور مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق اور ان کے اعلیٰ اوساف کو دیکھ کر وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے تھے اس لیے وہاں کے مسلمانوں کے دلوں میں آج بھی عباسی خلافت کی عظمت محبت اور اہمیت قائم ہے اور یہ ایک تاریخی واقعہ ہے چونکہ استاد محترم نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر نہیں کیا تھا لیکن میں اسے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اس لیے کہ ہم اراکان کے مسلمان عباسی خلافت کے ممنون ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے علاقوں کی طرف ہمارے وطن کی طرف مجاہدین کے لشکر بھیجے اور مجاہدین کے بلند کردار اخلاق اور اوصاف کو دیکھ کر وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ دراصل مجاہدین کا لشکر نہیں تھا بلکہ یہ تجارتی کاروان تھے تاجروں کے اخلاق اور ان کے بلند اوصاف کو دیکھ کر وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے بہر حال جیسے بھی ہو عباسیوں کے زمانے میں ہمارے وطن میں اسلام کی روشنی پھیلی ہمارے برما و اراکان کے لوگ عباسیوں کے زمانے میں اسلام سے مشرف ہوئے اللہ جل جلال ہو ان مجاہدین ان تاجروں اور ان خلفا پر اپنی رحمت نازل فرمائے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک اللہم بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب اليک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ